کیا تو نینا دیکھا کہ اللہ نے اسمان سے پان اتارا تو ہم نے اس سے پھل نکالی رنگ برنگ اور پہاڑوں میں راستے ہیں سفید اور سرخ رنگ رنگ کے اور ابچے کالے بے وچنگ سیا کالے